أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر اين الذين يجهادون في الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعلاقه والسلاسل يسحبون والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أينما كنت يَرَوْنَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ظَنًّا مِنَّا بَل لَّمْ نَكُن نَّدْعُو مِن قَبْلُ شَيْئًا كَذَلِكَ نَقَصَّ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قضي بالحق وَفِرَهُ لَنَكَ الْمُبْطِلُونَ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مظلله ومن يظلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق خالا الله الذي منالوں به ارحام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 الذين كذبوا بالكتاب ومما أرسلنا به رسولنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يصحبون في الحميم ثم في النار يصجرون قابل سد اهدرام سامعین حضرات بھائی اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تفسیر قرآن کے تعلق سے کافی تعطل آیا رہا اور ایک لمبا وقفہ ہوا جس کے بہت سے اسباب تھے بار اللہ رب العزت ہمیں اپنی اس مقدس کتاب کا فہم عطا فرما دیں اور ہماری یہ کوشش ہو اور اللہ کامیابی عطا فرمائے کہ کسی توقف کے بغیر یہ پروگرام اپنے وقت پر چلتا رہے توفیق و بع سورہ مؤمن یا سورہ غافر کی تصویر جاری تھی اور آج انشاءاللہ شاء آیت نمبر انہتر سے شروع ہوگی یہ تفسیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزه ہی ونف بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تراین یوجا دلون خی آیا انا یوسرا فون کیا نہیں دیکھا تو نے یہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور دیکھنے سے مراد جاننا ان ایسی خبر کا جاننا جس میں بڑا تعجب ہو اسی لیے بہت سے بہت سے نے الم تارا کا معنی علم تتعجب کیا ہے کہ آپ کو حیرانگی نہیں ہوگی آپ کو حیرت نہیں ہوئی یہ خبر سن کر ان لوگوں کے بارے میں سن کر یا جان کر جو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں اللہ کی آیات ہے کچھ جھگڑے کی گنجائش ہے اس کا ہر فرمان حق اور سو فیصد پتھر پر لکیر ہے تو اللہ کی آیات میں جو لوگ جھگڑتے ہیں اور بحث و تمہیز سے کام لیتے ہیں ان کا اقدام یہ کتنا تعجب خیب ہے تو علم کیا نہیں دیکھا آپ نے یہ بات نہیں جانی آپ نے جو بات تعجب سے بھرپور ہے کن لوگوں کو دیکھنے کا ذکر ہے عید الدین یوجا دلون کہ آیا ان لوگوں کی طرف یا ان لوگوں کو جو جھگڑتے ہیں یا جھگڑا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کے بارے میں یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالق اور مالک ہے پوری کائنات کا خالق ہے تو اس کی آیات کو تسلیم کرنے کے بجائے کٹ خجدی سے کام لیتے ہیں جھگڑتے ہیں بحث و تمہیز کرتے ہیں مقصد صرف محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی رسالت کی تکریف ہے دلوں میں کبر بھرا ہوا ہے حسہ حسد کا شکار ہے صرف آپ کی رسالت کو موخر کرنے کے لیے اس کو جٹلانے کے لیے جس اللہ کو مانتے ہیں اس اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں نا تعجب خیز بات ہے تو الم تارا جو ہے کسی ایسی خبر پر اس کا استعمال ہوتا ہے جو تعجب سے بھرپور ہو جیسے الم تارا کائی فا فعاد ابو کا یہ خبر بڑی تعجب خید ہے کہ تیرے رب نے کیا کیا ہاتھی والوں کے ساتھ ہاتھی والوں کی ایک دھاک بیٹھی ہوئی تھی اور اللہ نے پورے لشکر کو ابرا کے لشکر کو اس کے ہاتھیوں کو اس سمیت تحس نحس کر دی حالانکہ ان کی قوت کا بڑا چرچا تھا اللہ نے تحس نیس کر دی تو یہ خبر واقعی تعجب خیز ہے تو آپ دیکھیں کتنے تعجب کی یہ بات ہے ان لوگوں کو دیکھیں جو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں ان سے پوچھو تمہارا خالق کون ہے اللہ مالک کون ہے اللہ آسمانوں کا خالق کون ہے اللہ زمینوں کا خالق کون ہے اللہ حتیٰ کہ تمہاری آنکھوں کا دلوں کا مالک کون ہے اللہ اس اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے یعنی تعجب خیز بات ہے مقصد کیا ہے مقصد آپ کے نبوت کا انکار تو فرما کہ اللہ ترقی آیا کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کے بارے میں اللہ یوس وہ کہاں پھیرے جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں وہ اللہ کو مانتے ہیں اس کی قدرت کو تصرف کو مانتے ہیں اس کی ملکیت کو مانتے ہیں تو پھر یہ کس طرف جا رہے ہیں اس کی آیات کا انکار کر کے فرمایا کہ اللہ کزب بالکتا وبیماسلامی رسول جو لوگ جھٹلاتے ہیں یا جن لوگوں نے جھٹلایا یہ و ماضی کا سیکھا جن لوگوں نے جھٹلایا بالکتاب کتاب کو ببیما ارسلنا بھی رسولنا اور اس چیز کو جس کے ساتھ ہم نے اپنے, اپنے رسولوں کو بھیجا جو چیزیں اپنے رسولوں کو دے کر بھیجی ہم نے رسولوں کو کتاب دی رسولوں کو احادیث دی اور بہت سے رسولوں کو موجزات دیے مگر سب کو جھٹاتے ہیں سب کا انکار کرتے ہیں تو وہ لوگ جنہوں نے جٹلایا کتاب کتاب کو وہ اس چیز کو جو ارسل نہ جس کے ساتھ بھیجا ہم نے نہ اپنے رسولوں کو تو سعوفیا وہ ان قریب جان لیں گے انقریب جان لیں گے اپنی اس تقریب کا انجام رسول کو جھٹلانے کا انجام انقریب جان لیں گے کیسے جانیں گے دل اغلال وی آئناق ہیں جب توق ان کے گلوں میں ہوں گے اغلال غل یا غل کی جمع گلے کا توق ناق انوخ کی جمع گردنے اور سلاسل سلسلہ کی جمع سنگل یعنی سنگل پاؤں میں ہوں گے اور توق گلوں میں ہوں گے جکڑے ہوں گے اس تقریب کی سزا رسول کی رسالت کے انکار کی سزا تو ان قریب جان لیں گے جب توق ہوں گے فی عناق ان کے گلوں میں ان کی گردنوں میں بس سلاسل اور سنجیو سنگلات ہوں گے یعنی ان کے قدموں میں پاؤں سنگلات سے تگڑے ہوں گے اور گردنوں میں توک گردنوں کو دبا رہے ہوں گے اور یو جلائے جا رہے ہوں گے جہنم کی آگ میں یعنی جہنم کی آگ اور اس پر گلوں میں توق اور پاؤں میں زنجیریں جکڑے ہوئے ہوں گے تو انقریب جان لیں گے اپنی اس تقریب کی سزا تو مانا جو لوگ شریعت متحرہ کا انکار کرتے ہیں کتاب اللہ میں جھگڑتے ہیں بحث و تمیز کرتے ہیں رسولوں کو جو کچھ دیا گیا اس کا انکار کرتے ہیں اس کی تقریب کرتے ہیں تو یہ ان کی سزا ہے یعنی جہنم کی آگ اور اس پر مستض گردنوں کے توق اور پاؤں کی زنجیریں جکڑے ہوئے ہوں گے اور یہ سب اس عذاب کے ساغون جہنم میں جلائے جائیں گے جو ساگون جلائے جائیں گے پھر حمیم کھولتے ہوئے پانی میں گرم پانی جہنم کا پانی انتہائی کھولتا ہوا اس میں ڈالے جائیں گے جلائے جائیں گے گسیٹے جائیں گے ثم پھر النار اس جارون اور پھر وہ جہنم کی آگ میں جلائے جائیں گے یہ ان کا انجام ہے انقریب جان لیں گے یعنی جب قیامت قائم ہوگی گردنوں میں توگ ہوں گے اور پاؤں جینوں سے بندے ہوں گے اور یوس خگون فی الحمیم اور کھولتے پانی میں جھونک دیے جائیں گے اور فکم فل نار جارون پھر جہنم کی آگ میں جلائے جائیں گے یہ ان ان کا عذاب علیم کس پیداش نے رسول کو جھٹلایا رسول کو جو کچھ دے کے بھیجا گیا اس کا انکار کیا اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کیا بحث بحثت محیث کی کٹ ہجتی سے کام لیا یہ ان کا انجام تو یا نصیحت کی بات یہ ہے اللہ تعالی کی آیات پر ایمان لانا فرض ہے اور چونکہ وہ اللہ کا کلام اللہ کا فرمان ہے اس میں شک کو شبہات پیدا کرنا اور بحث و جدال سے کام لینا نا حق بڑی سخت وعید ہے اس کی یہ چار طرح کا آزاد ذکر ہو جہنم کا آگ جہنم کی آگ گرم پانی میں جو کھولتا وہ اس میں ان کو چلایا جانا گسیٹا جانا اور گلوں کا توق اور پاؤں کی زنجیریں جکڑ دیے جائیں گے نکلنے کا بھاگنے کا کوئی موقع نہیں ہوگا پھر کہا جائے گا ان سے ائی نماکن تم تو شرکون. کہاں ہیں وہ جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے شریک مقرر کرتے تھے وہ شراکا کہاں ہیں جن کو تم نے اللہ کا مسل قرار دے دیا اللہ کے ساتھ ان کو شریک کر لیا اور اس شریک کی مختلف نوعیت میں ربوبیت میں شریک کر لیوہیت میں شریک کر لیا اللہ کے سماؤ صفات اور اس کے افعال میں شریک کر لی ہے کہاں ہیں وہ ثم عقید علوم پھر کہا جائے گا ان سے اینا ما کنتم ناکن تم تو شریکون کہاں ہیں وہ جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے اللہ کے سوا کدھر ہو تمہاری کچھ مدد کرنے کے قابل ہیں وہ تو خود عذاب میں جھاپ پیے جائیں گے یہ رشم سکوں ورت بڑی دنیا سورج کی پجاری ہے اللہ فرمارا جب سورج کو لپیٹ لیا جائے گا اور لپیٹ کر سب کے سامنے جہنم میں ڈال دیا جائے گا کہ یہ تمہارا معبود پڑا ہوا ہے کہاں ہے فن مقی پھر کہا جائے گا ان سے ائی کنتم کن تم تو شریقون اللہ کہاں ہیں وہ جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے اللہ کے علاوہ کہیں گے وہ ہم سے گم ہو گئے ہمیں دکھائی نہیں دے رہے نظر نہیں آ رہے ہم سے گم ہو گئے اب گم ہونے کا مانا تھے تو صحیح مگر گم ہو گئے مانا اقرار کر رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کے ساتھ شریک مقرر کیے تھے مگر نظر نہیں آ رہے گم ہو گئے دکھائی نہیں دے رہے پریشانوں کو ان کو احساس ہوگا کس طرح تو ہم نے شیرک کا اقرار کر لیا شرک کو مان لیا ہم نے کہیں گے کہ بل بل, بل نبعو من قبل بلنکھ بلکہ ہم نہیں پکارتے تھے اس سے قبل کسی کو ان شرکا کا انکار دو باتیں ہو گئی نا شرکا کہاں ہے پہلی بات وہ گم ہو گئے تو گم ہونے میں اقرار تو کر لیا نا تھے ہم پکارتے تھے مگر وہ گم ہو گئے نظر نہیں آ رہے تھے اچانک پلٹا کھائیں گے دیکھیے مشرقین کی کیسی مت ماری گئی خود اپنی بات کو کاٹ رہے ہیں بل نکن نظر قبل و شہیہ بلکہ اس سے قبل ہم کسی کو پکارتے ہی نہیں سے شرک کا انکار کر دیں کبال اسی طرح اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے کافروں کو ان کی عقل ان کی مت ماری جاتی ہے کہ ان کو احساس ہی نام کیا کچھ کر رہے کبھی کچھ کہہ رہے ہیں کبھی کچھ کہہ رہے ہیں کبھی, کبھی شرک کا انکار کر رہے ہیں کبھی شرک کا اسبات کر رہے ہیں یہ ان کی عقلوں کا اختلال ہے اللہ اکبر یہ مشرقین کا معاملہ بلکہ قیامت کے دن تو جن جن کو پکارتے تھے وہ خود انکار کر دیں گے خود ان سے برات کا اعلان کر دیں گے تبرا اللہ نہ تو بھی امین اللہی نہ تب غراب الآزاد جب ناراض ہو جائیں گے بارات کا اظہار کر دیں گے وہ جن کی پیروی کی گئی تھی جن کی پوجا کی گئی تھی ناراض کن سے ہوں گے ان سے جنہوں نے پیروی کی تھی پوجا کی تھی ان سے ناراض ہو جائیں گے لا تعلقی کا اعلان کر دیں گے اسباب سارے ٹوٹ کے منقطع ہو گئے ابھی حسرت کریں گے لو انا کر رہا تھا کاش ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے دنیا دوبارہ قائم کر دی جائے فن تبرہ من کا متبرہ ہم دنیا میں جا کر پہلا کام یہ کریں گے کہ ان سے اتہار لاتعلق ہی کر دیں گے جیسے آج یہ لوگ کر رہے ہیں دنیا میں لوٹ کر جب دنیا دوبارہ قائم ہو جائے دنیا والوں کو بتائیں کہ منج حق کیا ہے سچا عقیدہ کیا ہے ان سب کا انکار دیں جتنے یہ کبے آستھانے اور یہ درگاہیں قائم ہیں پوجا کے مرکز بنے ہوئے ہیں اللہ کے سوا پکارا جا رہا ان کی بات مانی جا رہی ہے کاش دنیا دوبارہ قائم ہو جائے ہم جاتے ہی پہلا کام کیا کریں گے ان سے لا تعلق برات کا اظہار کر دیں گے دنیا پر واضح کر دیں گے کہ حق مسلک کیا ہے منج سواب اور صدق کیا ہے توحید کے ڈنکے بجائیں گے اور شرک کی دھجیاں بکھیر دیں گے مشرق کتنا خطرناک ہوگی اتنا خطرناک کہ ان کو پتہ نہیں چل رہا کیا کہہ رہے ہیں پہلے کہا فلو عنا ہم سے گم ہو گئے ان شرکات تھے اب نظر نہیں آ رہے پھر کیا ہے بل بلکہ ہم نے اس سے قبل کسی کو پکارا ہی نہیں ایک دوسرے مقام پر ولہ ہی رب دینا ماں کنہ اللہ کی جو ہمارا رب ہے ہم شرک کرنے والے نہیں تھے اللہ فراضر کئی فقط پڑ گیا انفسین دیکھو ان کو اپنے آپ کو کیسے چٹلا رہے ہیں دنیا میں شرک کرتے رہے آج خود اپنے فیل کا انکار کر رہے ہیں اور یا پھر یہاں اقرار کیا کہ ہم سے گم ہو گئے اور پھر نفی کر دی کہ ہمارے تو کوئی شریک تھے ہی نہیں اپنی بات کو خود کاٹا اپنی بات کی خود نفی کی خود اپنی تقریب کر رہے کزار اسی طرح اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے کافروں کو جن کے اندر اناد اور بخز ہو جو نام ماننے کا تہیہ کر چکے ہوں اللہ ان کو گمراہ کر دیتا ان کی ایک سوچ قائم نہیں رہتی کبھی کچھ اور کبھی کچھ ذالکم بے کنتم تفرحون تم الارض بغیر الحق و بیما کن تم یہ سب کچھ کیوں ہوا تمہاری یہ باتیں اول فول اور تمہاری یہ وعیدیں سزائیں سنگلوں میں جکڑے جائیں گے گلوں میں توک ہوں گے گرم پانی میں پھینک دیے جائیں گے جہنم میں جلائے جائیں گے کیوں ذالک کبھی ماں کن تم تفرخن عرب اس وجہ سے جو تم خوش ہوتے تھے زمین میں بغیر الحق یا حق انبیاء کی تقریب کر کے خوش ہوتے تھے نبی کو چھٹلا کر اپنی باتوں پر خوش ہوتے تھے اور اپنی باتوں کو پتہ نہیں کیا سمجھتے تھے ان کو نثراتے تھے خوش ہوتے تھے اللہ اکبر. اور وہ بھی ماکن تم تم اور تم اکڑتے تھے یہ ساری وعیدیں سزائیں اور یہ سارے معاملات کہ نبی کی تکلیم کر کے اپنی باتوں پر خوش ہونا اور پھر تکبر کرنا اترانا اور اکڑنا یہ اس کی سزا ہے ان دو چیزیں ایک فرح اور ایک مرح. فرح کا کمند نہ خوشی نہ حق خوشی یہ خوشی حق پر ہوتی ہے اور یہ خوشی باطل پر ہوتی ہے تم باطل پر خوش تھے اور پھر یہ خوشی تمہیں آگے بڑھاتے بڑھاتے تکبر پر لے گئی ببھی ما کن تم, تُم اور جو تم اکڑتے تھے اور تکبر کرتے تھے اور واقعہ نہ حق پر چلے گا نہ ایمان لائے گا اور اپنے معاملات کو صحیح قرار دے گا تو اس کے اندر کبر اور غرور پیدا ہوگا کفار کی یہ سزا دو اسباب اس کے نبی کی باتوں کا انکار کر کے نبی کی باتوں کے مقابلے میں اپنی بات پر خوش ہونا حالانکہ بربادی اور تباہی کی سوا کچھ نہیں مصنف نور علیہ السلام قوم کو دعوت دے رہے ہیں قوم نہیں مان گئے حد تک سفینہ نوح تیار ہوا اپنے بیٹے کو دعوت یا بنیر ہے اور کب مارے بیٹا سوار ہو جاؤ ہمارے ساتھ یہ سوار ہونے کی دعوت دینا یہ دین کی دعوت تھی سوار آج وہ ہوگا جو دائرہ ایمان میں داخل ہوگا جو کشتی نوح سے باہر ہے وہ کافر مانا جائے گا کافر قرار دیا جائے گا تو بیٹے نے اپنے باپ اور نبی کی بات کے مقابلے میں جو کٹ جو حجتی پیش کی اور اس پر خوش ہو رہا ہے کہ من مجھے کشتی کی ضرورت نہیں میں وہ پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا اگر پانی آ بھی گیا تو وہ پہاڑ کی چوٹی مجھے بچائے گی یہ ہے نبی کی دعوت کے مقابلے میں اپنی عقل کی بات اور اس پر اترانا اور خوش ہونا کہ ہم نے بڑا تیر مار دی بڑی کمال کی بات کر دی انجام کیا ہوا تھکان ہے مغرقی فرق ہو گیا تحت نیس ہو گیا اب قیامت کی سزا الگ ہے نبی کی دعوت کیا تھی کشتی میں آ جاؤ کشتی میں سوار ہونے والے مومن ہوں گے بچ جائیں گے ان کے لیے آفیت ہے اور اس کے مقابلے میں جو بھی تم بحث و تمہیز کرو گے کٹ حجتی پیش کرو گے اس پر اتراؤ گے خوش ہو گے وہ تمہاری بربادی کا پیغام ہے اور یہاں بھی یہی معاملہ جو تم کو سزا دی گئی یا قیامت کے دن دی جائے گی کس چیز کا نتیجہ ہے بما کن تم تفرخو الارض جو تم زمین میں خوش ہوتے تھے ان نبی کی بات کے مقابلے میں اپنی حجت کو پیش کر کے خوش ہونا اور وہ بھی ماں کم تم تم اور جو تم اتراتے تھے ہم نے بڑا تیر مار دی بڑی کمال کی بات کر دی اور واقع تم جب حق کا انکار کرو گے یہ بات کمر تک جائے گی یہ کمر اس کا سبب ہوگا نبی علیہ السلام کی حدیث حدیثہ کمر بدر اور الحق اصل تکبر حق کا انکار کرنا ہے حق واضح ہو جائے اور اس کا انکار کر دے تکبر رہے تو تم نے اسی طرح حق کا انکار کر کے اور نبی کی باتوں کے مقابلے میں اپنی باتوں کو پیش کر کے خوش بھی ہوتے تھے اتراسے بھی تھے اور کمر کا مظاہرہ کرتے تھے سزا وادی اب کیا ہے اود باب جہنم جاؤ داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں خالدین کیا اس میں ہمیشہ رہو گے تو بھی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا وہی تکبر کی بات تکبر کس چیز پر نبی کی بات کو جھٹلا کر نبی کی بات کو مان لینا حق کا اطاعت ہے حق کا اتباع ہے اور نبی کی بات کا انکار کر دینا یہ کبر کا باعث ہے تو تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ بہت برا ہے ات میں جہنم کا دخول داخل ہو جا۔ اور خالدین سیا جہنم کا خلود ہے یہ داخل ہونا چند گھڑیے دنوں کے لیے نہیں چند سالوں کے لیے نہیں ہے بلکہ ہمیشہ کے لیے اور مسو ٹھکانہ، برا ٹھکانہ اب یہ برا ٹھکانہ ہمیشہ کا قائم رہے گا تو تین چیزیں یہاں دخول خلود اور مسوا دخول داخلے کا حکم جہنم ہے اور خلود ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور مسو اب یہ ٹھکانہ بن چکا تمہارا کبھی اس ٹھکانے سے باہر نہیں نکلو گے تو کتنی ہیبت ناک سزا جو گھڑی عذاب سے بھرپور ایک گھڑی عذاب برداشت نہیں ہوتا یہاں تو خلود ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور اللہ خود اس ٹھکانے کو برا ٹھکانا کہہ رہا ہے. کتنا برا ہوگا کتنا ہیبت ناک ہوگا کتنا تکلیف دہ ہوگا تو یہ مضموم کب ہے یہ جو حق کے مقابلے میں ہو حق کا انکار کرنا کب ہے برا ٹھکانا ان کا واد اللہ حق کو آپ صبر کیجئے بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے کون سا وعدہ جس کے پیچھے ذکر ہو رہا ہے ان اصولوں کی مدد کرنا جھٹلانے والوں کو ان کے انجام تک پہنچانا وہ حق ہے اپنے انجام کو پہنچیں گے عذاب کا مزہ چکھیں گے آپ صبر کیجیے اب دو صورتیں کیا تو اللہ رب العزت. آپ کو وہ عذاب دکھا دے یا پھر قیامت کے دے دکھائے گا ضرور آپ صبر کیجیے فعم پس کا تو ہم دکھا دیں گے آپ کو نوری اراوری سے جمع متکلم کا سیغا یا تو ہم دکھا دیں گے کا ضمیر مخاطب آپ کو خطاب رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا دکھا دیں گے برآ اللہی نائے کچھ حصہ اس عذاب کا جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں یہ نوری کے دو مفرول ایک کا امیر مخاطب اور ایک بعد البی کی ترکیب اضافی ترکیب اضافت کی جملہ مفغل ہے مرکب اضافی تو ہم یا تو دکھا دیں گے آپ کو کچھ حصہ بعد النبی کچھ وہ نائد ہوں جو ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں یہ عذاب کا اس کی جھلک آپ کو دنیا میں دکھا دیں اللہ نے کچھ دکھا بھی تھی جنگ بدل والے دن کتنا ان کو طاقت کا قرور تھا طاقت کا نشہ تھا ابو جان تک کو سارے سنادید قریش موجود ہیں اور کیسی حزیمت ہوئی ان کو ستر سنادید قتل ہو گئے ستر قید ہو گئے زخمی سارے ہوئے یہ عذاب کی جھلک ہے ایک مارنے والے نہتے تھے مسلمان تعداد کی قلت تیاری کی قلت اسلحے کی قلت سواریوں کی قلت اور تمہارے پاس سب کچھ تھا ساز و سامان بھی تھا تعداد بھی تھی سواریاں تھیں جنگ کی استعداد بھی تھی مگر اس مٹھی بر جتھے نے تمہارے غرور کو خات سے ملا دیا اللہ نے دکھایا کہ ایک جھلک اور آخرت کا عذاب بڑا شدید ہے تو آپ سبر کیجئے ہمارے وعدے سارے سچے ہیں یا تم دکھا دیں گے آپ کو کچھ حصہ عذاب کا جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا اور نہ تھا وہ فی الحا یا آپ کو اٹھا لیں گے فیلینا یور جڑوں بس وہ ہماری طرف ہی لوٹائے جائیں گے آپ کو اٹھا لیا جائے گا جب آپ کا وقت پورا ہوگا اور یہ لوگ ہم سے بھاگ نہیں سکیں گے ان کا لوٹنا ہماری طرف ہے ہمارے قابو میں ہوں گے تو اس دن جو عذاب کا نشانہ بنے گے آپ دیکھیں گے تو آپ سبر کیجئے عذاب ان کو ضرور ملے گا چاہے ہم دنیا میں دے دیں اس کی جھلک آپ کو دکھا دیں ورنہ قیامت کا دن ہوگا یہ مریں گے ہماری طرف آئیں گے ہمارے آزاد کے لپیٹے میں آئیں گے اور یہ وعدے پورے ہو کر رہیں گے نبی سر وسلم ایک اور بات بہت پریشان ہوتے تھے کیوں کفار کا تقاضا تھا کوئی نشانیاں دکھاؤ کوئی نشانیاں دکھاؤ چاند کے دو ٹکڑے نشانی دکھائی بھی آغاز نبوت میں پھر بھی نہیں مانے اوپر چڑھو خالی ہاتھ جاؤ ہمارے سامنے نیچے آؤ کتاب آپ کے ہاتھ میں ہو پھر ہی مان لائیں گے یہ گھر چاندی اور سونے کے بنا دو نہریں جاری کر دو فلاں فلاں یہ کام کر دو تب مانیں گے اب اللہ کے نبی کو ان کی قدرت نہیں ہے جو بھی انبیاء کے معجزاد ہوتے ہیں نبی کے ہاتھوں پر ظاہر ہوتے ہیں مگر اللہ کے امر سے نبی کو اس میں کوئی اختیار نہیں کسی بھی معجزے کے اظہار کر اور یہ چیز ہے پریشانی کا باعث کہ کفار تقاضے کرتے ان معات کے فلاں کام کر کے دکھاؤ فلاں کام کر کے دکھاؤ اللہ پا فرمار ہے ولاقد ارسل رسول منقب لکھ اور البتہ تحقیق لقد دو تاکید جمع ہوں گی لام حرف تاکید اور قد حرف تحقیق جب دو تاکید جمع ہوں تمہ قسم کا زور پیدا ہو جاتا ہے اللہ فرما رہا کہ البتہ تحقیق ارسل بھیجا ہم نے رسول رسولوں کو منقبل آپ سے پہلے بہت سے رسول آئی ان کی تعداد بیان نہیں کی گئی کو حادیث اگر پیش کرتے ہیں, ساری ہیں. س... بہت سے رسول بھیجے من ہومن کو ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کا ہم نے آپ پر بیان کر دیا جن کا ہم نے آپ کو بتا دیا ان کے نام بتا دیے ان کے واقعات بتا دیے وہ من ہمن لم نقش علیق اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کا ہم نے آپ سے بیان نہیں کیا نہیں کچھ کا حال بتا دیا اور کچھ کا تذکرہ کر دیا اور کچھ انبیاء کا تذکرہ نہیں کیا کچھ انبیاء کے احوال بیان نہیں کیے ماں کا نا جو رسول اللہ بحث کسی رسول کے لائق نہیں تھا نہ اس کی قدرت میں نہ اس کی طاقت میں کہ اپنے تصرف سے کوئی نشانی لائے تو آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں آپ سے خبر انبیاء کی جماعتیں گزری ہیں ان میں سے کسی نبی کے طاقت میں نہیں تھا بس میں نہیں تھا کہ کوئی نشانی لے کر آئے اللہ بے اذن اللہ مگر اللہ کے اذن سے نشانی کا اظہار اللہ کے اذن سے ہوتا تھا کسی نبی کے اختیار میں نہیں تھا نبی اپنے موجے کو جانتا تک نہیں ہے موضے کے اظہار کی طاقت نہیں رکھتا بعد وقت موجزے کو پہچانتا تک نہیں موسا علیہ السلام صلی اللہ نے کہا لاٹھی پھینکو جب وہ سانپ بن گئی ڈر کے بھاگ گیا گئے ان موجزے کا علم ہی نہیں اللہ کا امر پیارے فیمر رسول اللہ وسلم آپ کے ہاتھ میں بڑے موجہ ظاہر ہوئے ہاتھوں کو ڈبوتے خشک چشمے اور کنویں بھر جاتے سینکڑوں لوگ سہراب ہو جاتے مگر آپ کی قدرت میں نہیں تھا گھر میں بیٹی فاطمہ رضی عنہ نبی اسلام کے پاس آتے ہیں کہ مشکیزیں اٹھا اٹھا کر یہ کمروں میں گٹھے پڑ گئے تھک جاتی ہوں کو غلام دے دیجیے جی آپ نے غلام نہیں دیا وظیفہ بتا دیا رات کے جب بستر پر جاؤ تو یہ سبحان اللہ والحمدللہ اللہ اکبر یہ تین, تین تین سے بار پڑھ لیا کرو تھکاوٹیں دور ہو جائیں گی اللہ کے سبھی یہ فرما دیتے فاطمہ تم بھولی ہوئی ہو میں انگلیاں ڈبو دوں کنویں بھر جاتے ہیں تم مشکیزیں کیوں لے کر جاتی ہو گھر لے آیا کرو میں ہاتھ ڈبو دیا کروں گا مشکیزہ بھر جائے گا نہیں نبی کو اختیار ہی نہیں نبی کو علم ہی نہیں کہ معجزہ جو بھی ہوتے ہیں اللہ کے عمر سے ہوتے ہیں بھی. تو میں آپ پریشان نہ ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں کوئی معجزہ نہیں کوئی نشانی نہیں ہے آپ سے قبل بھی بڑے انبیاء گزرے ان میں سے کسی نبی کے بس میں نہیں تھا کہ وہ کوئی نشانی لا سکے دکھا سکے اللہ بھی اللہ اللہ کے اذن سے جیسے موسا علیہ السلام کا عصاد, ید حیداد عیسیٰ علیہ السلام کا مریضوں کو شفا دینا مردوں کو زندہ کرنا اللہ کے عمر سے اپنا پاس کوئی تصرف نہیں تھا بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ پھونک مارنا بھی ان کے اختیار میں نہیں تھا پھونک مارنا بھی اللہ کے عمر سے تھا کسی مریض کو پھونک مارنا کسی کوڑ زدہ کو پھونک مارنا تو پھونک مارنا بھی اللہ کے عمر سے تھا اور پھونک سے شفا دینا بھی اللہ کے عمر سے تھا تو آپ سے قبل انبیاء گزرے کچھ کے واقعات آپ کو بتا دیے کچھ کے نہیں بتائے ان میں سے کسی نبی کے اختیار میں کوئی نشانی نہیں تھی کیوں نشانی لا سکے قوم کے سامنے پیش کر سکے اللہ بزن اللہ مگر اللہ کے اذن اور اس کے عمر سے فائدہ جا امر اللہ ہی قطب اب جب اللہ کا عمر آ جائے گا تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا فیضہ جا امر اللہ قدی بالحق جب اللہ کا امر آ گیا تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا فلم کا سیکھا یعنی قوموں کا موجود کا مطالبہ کرنا اور اسی احساس پر نبوبت کا انکار کر دینا تو اللہ تعالیٰ کا جب امر آیا ان قوموں کے لیے تو فیصلہ کر دیا گیا وہ فیصلہ کیا ہے بخاسی راہ ہونا پھر وہاں یہ اس وقت وہ لوگ مبتل باطل کی پیروی کرنے والے خسارے اور نقصان میں جھونک گئے ان کے لیے خسارے کے سوا کچھ نہیں تھا ہلاکت ان کی یقینی ہو گئی گھاٹے اور خسارے میں وہ گر گئے یہ معاملہ یہ ہے کہ نبی کی بات نہ ماننا اور کٹ حجتی کے لیے انبیاء سے نشانیاں پیش کرنے کا مطالبہ کرنا بن نبی کا اعلان کرنا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اللہ کا نمائندہ ہوں اللہ کی وحی پیش کرنے والوں یہ کافی ہونا چاہیے پھر بھی اللہ تعالی نے بات امبیا کو نشانیاں دیں اور قوموں نے نہیں مانا تقریب کی انعد کیا پھر اللہ کے فیصلے حق ہیں. وہ حق فیصلے ہوئے اور یہ مبثر جو ہیں باطل پرس لوگ خسارے اور گھاٹے کا شکار ہو گئے دنیا میں اور قیامت کے دن بھی شکار ہوں گے جب اللہ کے عذاب میں جھونک دیے جائیں گے ہر حال میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے اور ایک بندے کی آفیت کا سامان یہی ہے کہ نبی کی بات کو مانے رسود اللہ اللہ وسلم دو چیزیں لے کر آئے وہ ہمیں چھوڑ گئے طرف تو سی تم امر لن تو دو امر چھوڑ کر جا رہا ہوں جب تک انہیں تھامر ہو کے ہو گئے اور جو دو چیزیں چھوڑ کر گئے انتہائی واضح روشن فرمایا کہا جو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ترب تک میں دل بھائی ہوا نہیں روحا بندہ رہا سوال بالکل روشن راستہ جس کی رات اور دن برابر نور ہی نور لقد جاک میں نور نور ہے ابہام نام کی کوئی چیز نہیں اندھیرا نام کی کوئی چیز نہیں بالکل واضح تو عافیت کا راستہ اس کو قبول کرنا ہے انکار کرو گے تو سابقہ اقوام کے انجام ہم نے سن لیجیے اور قیامت کا عذاب علیم اس کی وعیدیں موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ سے عفیت کا سوال ہے اللہ رب العزت ہمیں نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق رمادے ہر گمراہی سے بچائے ہر شر سے بچائے ان بندوں میں شامل فرمالے جو اس کے مقربین ہدایت یافتہ ہیں اقول اقول خاطۂ واسطر اللہ علی الحمدللہ رب العالمین